أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ووافراك إليا ومطهرك من الذين كفروا واجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة تم نہ علی مر جرکم فاہ کم بین تم فی ما کم تم فی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفی بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں وافعل کا ادیا اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں و مطرو کا مین اللہ دینہ کافارو اور ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے افر کیا و جاعل اللہ دینا کا فوق اللہ دینہ کافارو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 فاح کو <بَيْنَكُم> پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا فی ماں کم تم فی ہی ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے ادقال اللہ عیسا انی متوفی کا وا فرو کا جب اللہ نے کہا کہ میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں متوفی کا اس کا معنی ہے پورا پورا لینے والا ہوں متوفی کا پورا پورا لینے والا ہوں وفا یفی کا معنی ہوتا ہے پورا پورا لینا اور توفع کا وفا فی کا معنیٰ پورا کرنا اور توفع کا معنی پورا لے لینا تو پورا پورا لینا یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب عڑیسا علیہ صلاۃ وسلام کو اللہ تعالیٰ اور جسم سمیت اٹھا لیں کیونکہ عیسا علیہ صلاحت و اسلام کو جب یہ کہا جا رہا ہے انی متابفی کا و راف روح تو اس وقت وہ روح و جسد کا مجموعہ جیتے جاگتے انسان تھے اسی طرح راف روح کا علیہ تجھ کو اوپر اٹھانے والا ہوں اپنی طرف یہ نہیں فرمایا کہ میں تیری روح کو قبض کرنے والا ہوں اور تیری روح کو اوپر اٹھانے والا وافی روح کا میں اور متوفی کا دونوں میں مرجع عیسیٰ علیہ سلات و سلام ہے کہ اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں قبل کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں تو جس عیسیٰ علیہ سلاط و کو کہا جا رہا تھا وہ روح اور جسد کا مجموعہ تھے تو اس عائد سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ سلاط و سلام کو روح و جسم سمیت اوپر آسمانوں پہ اٹھا لیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں متوفی کا اس کا مطلب ہے فوت کرنے والا ہوں میں تجھے فوت کرنے والا ہوں لیکن یہ فوت کرنے والا کا معنی درست نہیں عربی زبان میں فوت کے لیے لفظ موت استعمال ہوتا ہے ماتا یو تو مو اس کا مانا ہوتا ہے فوت ہونا مر جانا چلو فرض محاذ مان بھی لیں کہ موتا وفی کا, کا معنی ہے تجھے فوت کرنے والا ہوں پھر بھی سا علیہ سلادوں سلام کے آسمانوں پر اٹھائے جاتی ہیں. نہ ہی ان کے زمین پر نزول کی نفی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے متوفی کا تجھے فوت کرنے والا ہوں اگر اس کا معنی فوت کرنے والا ہی کر لیں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 ثابت ہوتا وہ کہتے تھے کہ ہم نے قتلنا المسیح ہم نے مسیح عیسا بن مریم کو قتل کر دیا اللہ تعالی نے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 یہ کہنے سے کہ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں فوت شدہ ہونا ثابت نہیں ہوتا سارے انسانوں کو اللہ فوت کرنے والا ہے اس جملے سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا یہ سب کو اللہ اعلی فوت کرنے والا ہے لیکن اس جملے سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ سارے انسان ہی مر گئے ہیں فوت ہو گئے ہیں تو متبفی ہی کا ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس کا معنی ہے پورا پورا لینا عربی زبان میں توفع یا توفع کا معنی ہوتا ہے پورا پورا لینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوفیہم اعمالہم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 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہے جو تمہیں رات کے وقت سلا دیتا ہے تمہیں رات کے وقت سلا دیتا ہے رات کے وقت کوئی فوت تو نہیں ہوتا اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یاتوف الفس اللہ یتوف الفس ہی نہ موتی لم تمت اللہ منامی ہا اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور ان کو بھی جو ابھی نہیں مری انہیں نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے اس معنی میں بھی قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے پھر جو اگلا لفظ ہے رافعو کا تجھے اپنی طرف اٹھانے والا تو یہ الفاظ بھی اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کو اپنی طرف اٹھا لیا آسمانوں پر اٹھا لیا روح و جسم سمیت اٹھایا جانا مراد ہے پھر اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ عیسیٰہ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یہ بھی مان لیں تب بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی نفی نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے عیسا سلاۃ والسلام کو اگر فوت شدہ بھی مان لیں تب بھی ان کا نزول ثابت ہی ثابت ہے فوت کرنے کے بعد اللہ دوبارہ بھی زندگی دے سکتا ہے کئی مثالیں آپ سورہ باقار میں پڑ آئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے تھے گھروں سے اللہ نے کہا مر جاؤ مر گئے پھر اللہ ان کو زندہ کر دیا بنی اسرائیل نے کہا تھا ایمان نہیں لائیں گے ہتا کے اللہ کو دیکھ لیں اپنے سامنے مر گئے پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کیا تھا کہ تم شکر کرو کتنی ہی مثالیں آپ پہلے پڑھ آئے ہیں سورہ بخارا میں تو فوت ہونے مر جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بندے کو دوبارہ زندگی دینے پہ قادر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے تقین کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کسم تم نے حضرت و سلام ضرور بد ضرور نازل ہوں گے عادل حاکم بن کر زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیں گے جیسے وہ اس سے پہلے ظلم و جور کے ساتھ بھری ہوئی ہوگی خنزیر کو قتل کریں گے دجال کو قتل کریں گے جزیے کو ختم کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے کہا اے عیسی انی متوفی کا یقیناً میں تجھے قبض کرنے والا ہوں کا اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں بابو تہرو کا مین اللہ کا اور جنہوں نے کفر کیا ان سے تجھے بات کرنے والا ہوں یعنی کافروں سے نجات دینے والا اللہ سے فرانا فرماتے ہیں اعلیٰ فرماتے ہیں برفا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سلام کو نہ تو قتل کیا نہ سولی چڑھایا بلکہ, بلکہ بل رفای اللہ, اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا تو عیسیٰ علیہ الات کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا کے اپنی طرف کافروں سے نجات دے دی و جا دین تب الکفوک اللہ دینہ کافریامہ اور قیامت تک تیرے پیروکاروں کو کافروں پر غالب کرنے والا ہوں اونچا کرنے والا ہوں عیسا علیہ سلاط و کے اولین پیروکار نصارہ تھے ان کے بعد مسلمان ہیں مسلمان بھی عیسا علیہ سلاط و کے پیروکار ہیں اور یہ ہمیشہ غالب رہیں گے اور یہ یاد رہے کہ غلبہ علمی، حجت دلائل اور برا، براہین کا غلبہ مراد ہے کہ قیامت تک انہیں حجت و دلائل میں براہین میں وہ غلبہ حاصل رہے گا علمی غلبہ اور اس سے صرف نصارہ بھی مراد ہو سکتے ہیں صرف عیسائی لوگ عیساء السلام کی پیروی کرنے والے یہ ان یہود پر غالب رہیں گے جو عیسیٰ علیہ صلاط و کے منکر ہیں اور ایک اس کا معنی یہ بھی کہ عیسیٰ علیہ صلاط جب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو ان کے پیروکار مسلمان سب کفار پہ غالب آ جائیں گے عیسیٰ علیہ السلاۃ اسلام جب دنیا میں تصریف لائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں نازل فرمائیں گے تو پھر ان کے پیروکار مسلمان ہی ہوں گے اور کافروں پر غالب آ جائیں گے ثمہ الیہ پر جرکم پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہے فاح کم بینہ کم فی ماں تم فی ہی پھر میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے فم الگ کا فارو فاؤ البہم اذابن شدید سو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فاؤ تو میں ان کو عذاب دوں گا آدابً شدید سخت عذاب پھر دنیا بلآخرہ دنیا میں اور آخرت میں وہ من ہوں ناصرین اور ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی بھی نہیں وہ ام اللہ ددینہ آمن الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے پی وف تو اللہ ان کو ان کے اجر پورے پورے دیکھا اللہ حب الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ظالموں سے محبت نہیں کرتا ذال کا نتلوح علی کا من الیاتی و فکر الحکیم یہ کہ ہم انہیں آپ پر پڑھتے ہیں من الیاتی آیات میں سے وکر الحکیم اور حکمت والے ذکر میں سے ہیں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 ان مسئلہ عیسی عند اللہ کا مسئلہ آدمہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی مثال کی طرح ہے خالا من منتراب اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا سنما قال الح پھر کہا کن ہو جا ف سو وہ ہو گیا عیسیٰ علیہ سلاط کی مثال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ صلاط وسلام کی طرح قرار دی ہے سورت کے شروع سے لے کے اس آیت تک تمام تر آیات وفد نجران کے بارے میں نادل ہوئیں اس وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ سلاط و السلام کی بنوت پر استدلال کیا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ سلاط السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں لہذا بنوت یعنی بیٹا ہونا اللہ تعالیٰ کا ثابت ہو گیا کہتے تھے عیسیٰ کا چونکہ باپ انسانوں میں سے کوئی نہیں تو اس کا باپ اللہ تعالی ہوا یہ وفد نظران نے, نے, نے اس آیت میں ان کے اس دعوے کی بھی تردید کی عیسا علیہ سلاۃم السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں ماں ان کی ہے اور آدم نہ ان کی ماں نہ باپ اگر عیسی علیہ سلاۃ والسلام کو بن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو آدم علیہ سلاۃ والسلام جن کی نہ ماں نہ باپ کوئی بھی نہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے تو وہ بال اللہ تعالی کا بیٹا کہلانے کے حقدار ہیں لیکن یہ قیدہ بالکل ہی باطل ہے اور اس کو عیسائی بھی نہیں مانتے اگر اس کو مان لے تو پھر ساری انسانیت اللہ کی اولاد نکلے گی نا اللہ کی نسل میں سے ہو جائے گی تو عیسائیوں کے تو عقیدے کا ویسے ہی بیڑا غرط ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ کھانا ہوا تعالی نے ناطقہ بند کر دیا اور فرمایا عیسا کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے ارے مسالات و آدم کو اللہ نے کن کہہ کر پیدا کیا عیسیٰ کو بھی اللہ نے کن کہہ کر پیدا کیا الحق ربک یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے یعنی عیسیٰ علیہ و اسلام کے بارے میں تمہارے سامنے جو حق بیان ہوا ہے یہ تیرے رب کی طرف سے ہے اس میں شک کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے فلا تکون فلاں من المتری لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں قم جگہ جا کا من العلم پھر جو کوئی آپ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے فقل تو آپ کہیے تآ و اب نا اکم ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تمہارے بیٹوں کو بھی بلائیں و نی سا و نی اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بھی وہ انفوسانہ و کم اور اپنے آپ کو اور تم کو بھی ثما نبت ہل پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں فنج اللہ طلّہ القادین تو ہم جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کریں ان هذا لہ قص الحق یقیناً یہ بیان سچا ہے الہِ اللہ اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود بر نہیں ہے وہ ان اللہ لہ عزیز الحکیم اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب غالب نہایت حکمت والا ہے ف انطول پھر اگر وہ پھر جائیں فعن اللہ علیم و تو یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے علم آ جانے کے بعد اگر کوئی تجھ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے فمن حاج جکپی ہی ممب دما جا کا مرعلم صورت کے شروع سے لے کے یہاں تک اللہ تعالیٰ کی توحید مسیح عیسی علیہ سلاۃ والسلام کی ولادت اور ان کے اللہ کا بیٹا ہونے یا نہ ہونے کا زبردست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 اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں خود بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں پھر گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لاگت بھیجتے ہیں دلائل کے ساتھ پہلے رد باطل عقائد کا پھر بھی اگر کوئی واد دلائل آ جانے کے باوجود ناطقہ بند ہو جانے کے باوجود پھر بھی کہے میں نہ مانوں پھر اس کو مبہلے کی طباحلہ کرتے ہیں گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جھوٹوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو لانت ہونے ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت فَقُلْ تَعَالَوْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَأَنَا وَأَنفُسَأَنَا نَبتا ہے اللَّهِ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا فرمایا اللہ یہ میرے اہل ہیں صحیح مشرم کے اندر یہ روایت تو جب یہ مباہلے کا کہا گیا تو اہل نجران مباہلے سے ڈر گئے کہ اگر مباہلا کر لیا تو پھر کام خراب ہو جائے گا کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اشالت کے بعد حق ہونے کی اور اپنے موقف کے باطل اور غلط ہونے کی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 موجود ہے امام تبری نے حسن سند کے ساتھ نفر کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کر لیتے تو اس حال میں واپس جاتے کہ وہ اپنے نہ اہل کو پاتے نہ مال ان کا اہل اور مال سب تباہ و برباد ہو چکا ہو. اس آئ سے مباحلہ ثابت ہوتا ہے اہل علم نے ادرار کیا ہے کہ اگر کوئی ضد میں آ کر حق کا انکار کرے تو اس سے مباحلہ کیا جائے گا اور جو لعان ہے لعان یہ بھی مباحلے کی ہی ایک صورت ہے اچھا اس آیت میں و نسا آنا و اپنی عورتوں کو بلائیں اور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 اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے سورہ آزاد میں بار بار یا نشان نبی کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا ہے پھر اسی طرح ان کو اہل البعیت بھی قرار دیا ہے بیویوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اولاد پر بیٹوں کا لفظ آتا ہے عورتوں کا نہیں ہاں دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر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 جب لفق علی بولا تو بیویاں تو اس میں شامل ہو ہی گئی آئی گئیں یہ لوگ شامل نہیں تھے علی فاطمہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ شامل نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اللہ سے دعا کر کے اپنے اہل میں شامل کیا کہ اللہ یہ بھی میرے حل ہے اسی طرح وہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالی تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اے اہلِ بیت اور تمہیں بات کرنا چاہتا ہے جب وہ نادل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اپنی چادر میں لپیٹا ہیں ان سے بھی گندگی کو دور کر دیں ان کو پاک واپس کر اس سے بھی کچھ لوگ نکالتے ہیں کہ اہل بیت یہی لوگ ہیں حالانکہ اللہ نے خطاب کیا ہے نساء النبی سے نبی کی بیویوں سے اور انہیں اہل بیت کہا ہے اہل بیت میں سیدنا علی سیدہ فاطمہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شامل نہیں تھے اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہلا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں انہیں بھی آیتے تطہیر میں اہل بیتے تطہیر میں شامل کر لے اور ان کی بھی گندگی کو دور کر دے اور ان کو بھی پاک صاف کر دے یہاں سبحانہ تھا اعلیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو بھی شامل کروایا ہے آیات میں یہ لوگ شامل نہیں تھے نبی کی دعا کے بعد شامل ہوئے خیر یہ مباحلہ کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سب کو جمع کرو اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت بھیجو انہق پر یہ جو واقع آئینی سارے علیہ و اسلام کے بارے میں ہم نے بیان کیا پچھلی آیات میں ان کی پیدائش کے حوالے سے یہ حق ہے رمام اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو غالب سب پر حکمت والا سب نہایت حکمت والا ہے فعین طبلو اگر پھر بھی وہ رو گردانی کرتے ہیں فعین اللہ علیم و تو یقین اللہ تعالی فسادیوں کو خوب جاننے والا ہے